جس جی, چیز کو بیان کیا انہوں نے اور پاسل کرنے کے لیے کیا کریں گے جی اپنے بیان طریقہ کار میں مراکبہ کرنا چاہیے ماشاء اللہ جیب اسلام صاحب بتائے کیا طریقہ کار سمجھ لائے گا یہ تو ہو گیا نا یہ حاصل کرنے کی چیز ہے. ہے ایک حاصل کرنے کی چیز है ہے ایک طریقہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اصل بعد طریقہ سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو حاصل ہوتی سمجھ میں آئے تک طریقہ کار اس نے کیا بتایا آج کے بیان میں بیٹھیں گے بتائیں گے وہ مطلب حاصل کرنے کی چیز ہے نا ایک حاصل کرنے کی چیز ایک حاصل کرنے کا طریقہ ہے تو یہاں ہم کو آپ کو جو بلاتے ہیں وہ طریقہ طریقے سے طریقے سے جو کہ طریقہ سے کہتے ہیں اس دن کے طریقہ جب تک آدمی کو اثر کرنے کا طریقہ نہ آئے تو یہ تو پتہ ہے کسی کو پتہ ہے یہ غریب بننے میں بزرگ بننے میں اللہ کا تلک اس میں فائدہ ہے اللہ کا تلک یہ قائد سیکھوں مال سیکھوں یہ سیکھو اس میں طریقہ کار بیان کیا گیا تھا آپ بتائیں ہماری صاحب جی؟ دو باتوں نے آپ کو سپورٹ کرنا اور سوب حاصل کرنے کے طریقوں میں سے دو طریقے میں سٹا کیے ملک اور جی ساری باتیں آئی ہوئی ہیں اسی میں لے رہا ہوں اختیار احمد کو استعمال کرنا پوچھنا اور متا ہی بات کا عمل کرنا پہلے ہم اپنی مرضی سے جل رہے تھے آپ پوچھ چلیں گے آمال جو اپنی مرضی سے کر رہا ہودمی کوئی روپی آئے گا اصل فائدہ تھوڑا ہوتا ہے کیوں طریقہ کار دوست نہیں ہوتا اور بھی اہم بات اس نوٹ کو اور جی سب سے پہلے نمبر پہ بیت ہونا اپنی کو کسی کے حوالے, مبیعت مبیعت حوالے, مبیعت بیعت بیعت حوالے کرنا بیت جی؟ ہو کے حوالے کرنا ہے اور جی اتنا کرنا ہونا وہ تو اثر کرنے والی چیز ہے طریقہ نہیں ہے طریقے کا طریقہ کار کا سوال ہیں جی آسا کرنے سوال نہیں ہے سوال طریقہ کار کا ہے وہ تو مطلب بتائی تبدیل کی پابندی میں روزگار ساری چیزیں آتی ہیں بات اس میں وہ بھی لکھی ہوئی تھی بات اس میں کہ جو روزے رہ گئے ہیں جو نمازیں رہ گئی ہیں جو زکاط رہ گئی ہے جو حکایا ان کو دو دست کرنا وہ غلط ہو گیا اس میں ہم بات یہ تھی کہ اپنے ایبوں کی اطلاع کرنا اپنے حالات کی اطلاع کرنا اب لوگ بیٹھو کر چلے جاتے ہیں سال بعد پھر اعتکاس میں ملاقات ہو جاتی ہے پورا سال کسی نے نہیں پوچھا تھا تو کا مطلب یہ آپ چلنے کی آپ صحیح چلنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے اور یا اتنے کامل کہہ کے مشورے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہر بار وہ سمجھ رہے تھے تو آپ نے ایک بار ایپوں پار جب کو آگاہی ہو جائے تو اس کی آدمی اطلاع مشاہد کو کرے اور پھر اطلاع کرنے کے بعد جو ہے تو اس کو دوسر کریں جس میں لکھا ہوا تھا کہ صاحب کرام گئے حضور دوسروں نے پوچھا کہ میرا نب کا یہ حال ہے اس کا کیا ہوگا ایک سال نے نیت کے بارے میں پوچھا دوسرے جذبات حوالیہ کے بارے میں پوچھا تیسرے نے کس بارے میں پوچھا جیسے ساتھ دربارہ نیت اس طرح ساتھ دربارہ ریا ریا ہے یا نہیں اس کے بارے میں پوچھا تو یہ بات نہیں ہمارا جو صاحب کرام نے پوچھے اپنا حال بیان کر کے پوچھے میں نے اس طرح کیا اس طرح کرنا رہا تو نہیں تھا تو اس پر حضور اللہ نے اپنا بیان اور سب پر شاپ فرما کر فرمایا یہ ریا تھا یا نہیں تھا اس بات کو بتایا ٹھیک ہے نا ظاہر ہی بڑی مشکل چیزیں پوچھنے پڑتے ہیں بات نہیں مسائل سے زیادہ مشکل چیزیں پوچھنے پڑتے ہیں اور اس بات بھی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ میں کہیں جذبہ ریا جذبہ سوربھ جذبۂ مال حصل کرنا اس کے تحت استعمال نہیں حسد کے تحت تو استعمال نہیں ہو رہا طبر کے تحت تو استعمال نہیں ہو رہا ہمارے مولوی شوق و شاعری کتاب لکھی اشاع کی کے بارے میں پنجیری آزاد کے بارے میں وہ کتاب جب ان کے سامنے آئی تو ان کے ایک بڑے مولانا صاحب نے کہا کہ اس کے بارے میں شکایت کرو یا فوج کی نوکری ہے تو اس کو نوکری سے نکلو رہا۔ تو اس جگہ میری شکایت کھپت نہ ہونا یہ آدمی حقد کے تحت استعمال ہو رہا تھا اب آپ نے اگر دلائل سے بات کی ہے تو اس کا جواب دلائل دے کر جواب دینا تھا یہ تنوی بات تھی آخط کی بات تھی رول کے نزدیک آپ کے دلائل ٹھیک نہیں تھے تو بھی دلائل دے کر بات کرتا لیکن اس کے آپ کو بنیادی نقصان پہنچانے کی ترجیح اختیار کرنا یہ کینا اور جذبت کے جذبے کے استعمال ہے تفریح کے جادی نے دورے تفریح کی ہوگا اس کو تفریح کا دورہ جاتا ہوگا کرنا آتا ہوگا کینے کے استعمال کرنا حضرت کے استعمال کرنا اس کا نہیں ہے یہ نہیں پا کہ اپنے اپنے کینے کے استعمال کر رہا میرا عمل جو ہے نس کے کینے کے ماتحت ہو کر ہو رہا ہے کہتے رہتے رہتے تو بس اس بات کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کو اپنے عمل کے بارے میں اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ میرا عمل کس ارادے کے بات نہیں سچتا کہ ماتحت ہو کر کس ارادے سے ہو رہا ہے رعایت کے لیے ہو رہا ہے کینے کے لیے ہو رہا ہے حسد کے لیے ہو رہا ہے بہت کے لیے ہو رہا ہے ایک آدمی آسانی نے مدر لکھا لکھو لکھا کہ ایک آدمی کے متوں کی وجہ سے بہت خیال کے خلاف میرے جذبات ہیں برا بہت برا لگتا ہے تو میں اس بات کے بارے میں پریشان تھا کہ آیا میں یہ نفس کے خصے کے لیے برا مجھے لگ رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے برا لگ رہا آیا میرا احمد بہت سلا ہے یا بول دے نفس یا اللہ کے لیے بول رہے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف کر رہا ہے مجھے برا لگتا ہے یا میرا نفس ہے اس کو برا لگ رہا ہے نف کا جو اصل کا جلد بہت ارسک ہے تم نے جواب میں لکھا کہ اگر آج میں اپنے کاموں کو چھوڑ دیں اپنے دل سے پوچھو اگر ان کاموں کو چھوڑ دیں پھر بھی آپ کی نفرت باقی رہے گی یا آپ نفرت کو چھوڑ دیں گے تو میں نے لکھا جی کہ اگر ان باتوں کو چھوڑ دیں پھر میری نفرت نہیں رہے گی پھر میں چھوڑ دوں نے کہا آپ یہ آپ کے طریقہ آپ کی بات ہے یہ بہت صلاحی اللہ کے لیے بہت ہے نفس کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے اہاں. یہ بہت ہے یہ اللہ کے لیے نقصلی نہیں رس اللہ نے آدمی کو کوڑا مارا اس جگہ سے گالیاں دی انہوں نے کو چھوڑ دیا ان کو بڑی حرکت آپ نے کوڑا مارا اور جی. میں نے اور گالی دی آپ نے چھوڑ دیا چاہیے تھا کہ دو کوڑے اور مارتے اس کو انہوں نے کہا پہلے گیا تو جذبہ اصلاح ہے جو خلیفہ نے تحت میرے جمیر ہے اسلحہ کرنا معاشرے کی اس کے تحت مارا تھا تمہاری گالی جن سے مجھے غصہ آ گیا اگلی اگر میں مار مارتا تو غصے کے تحت میں میں اپنے آپ کو غصے کے استعمال کر لیتا اس سے نہیں مارا کیونکہ اگلی بات جو تھی وہ غصے کے تحت استعمال ہو رہا تھا اس لیے پھر میں نے نہیں مارا تو آر جو ہوتا ہے عارف ایف اس بات کی آگاہی ہوتی ہے کہ اب میں جمل کر رہا ہوں یہ میں کس جزے کے تحت استعمال ہو کر کر رہا ہوں میں الگ کے جزہ کے تحت استعمال ہو کر کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے جزے کے تحت استعمال ہو کر کر رہا ہوں کہتے کامین جو ہوتے ہیں اسے بھی کرتے ہیں برا بلا بھی کہتے ہیں اور تکبر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں وہ سب کے پیچھے ان کی نیت ہوتی ہے وہ سے تکبر کرنا یہ ہے ناج ہی ہے لیکن ہمارے جو اس سلسلے کو اس کی اشاد کر رہے ہیں اعظم اللہ سے سلسلہ میں نے کہا کہ مبتدی کو یہ نہیں کرنا چاہیے مبتضی تو شروع میں چل رہا ہے کرتے ہیں یہ کامل کو کرنا چاہیے اس کو پتا ہو کہ اب اس نے کیا اب اس کے بارے میں ہمیں کبر کرنا ہے اور وہ کبر کی نیت جو ہے کبر کے قید نہ ہو رہی ہو وہ اس کے رد میں ہو رہی ہو اس کی اصلاح کے لیے ہو رہی ہو اتنی نیتیں کرنے کے بعد پھر عمل کرتا ہے زیادہ ان ساری بالغیوں کا نہیں سمجھتے ہیں ہم عام لوگ جو ہاں ہیں ہمارے اتنے سمجھ نہیں ہوتی خود زیادہ ساری محمد اللہ علیہ بڑے بڑے نوابوں کو بڑے بڑے لمح کو بڑے بڑے ریسوں کو خوب لتاڑتے تھے خوب ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے کسی خاص مجھے مدید میوزیم کی خاص مجلس کو ہم فرمایا کہ جس وقت میں ڈانڈ ٹپٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اہم رفتار میں یوں محسوس کرتا ہوں جیسا کہ جلات جلاد شاہزادہ کو پھانسی دے رہا ہے چوڑا جلاد ہوگا نا ذمہ دار چورا جی وہ تارا مسیح اب مر گیا زندہ ہے تارا مسیحی مر گیا ہوگا پاکستان کی پھانسی دینے والا تارا مسیح سے ہے عیسائی وہ آدمی کو باندھ کر سک جائے تو پورے مشکل کر سکے پیچھے سے چھوٹ اور اس میں گاؤں لوگوں نے فرمایا کہ جس وقت میں ڈھانٹا پڑھ کر رہا ہوتا ہوں اینڈ اس مجھے اپنے باطن میں یہ حال ہوتا،, ہوتا ہے کہ یہ شاجات ہے اور میں چوڑا ہوں چوڑا ذمہ دار ہوں ایسے لوگوں کو کی غصہ کرنا ویسے لوگوں کا غصہ برا بھی لگتا ہے جب میرے کل میں اپنی بڑائی ہوتی ہے دوسری گھتک ہوتی ہے پھر میں الفاظ گسے کے نکالتا ہوں تو یہ سیدھا جا کر اس پر چوٹ لگتی ہے اور اس کو جا کر غصہ آتا ہے اور میں لے کے رضا کے لیے کر رہا ہوں اس کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں اپنے کو سے گھٹی سمجھتا ہوں اس کا کوئی بڑا اثر نہیں آتا ایک دفعہ حضرت جی مولانا مدعنس رحمتہ اللہ علیہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے ہوئے تھے اور کراچی میں ان کے بیانات ہو رہے تھے تو ایک بیان میں ساتھیوں نے بڑے افسروں کو شکریہ کو کمشنروں کو ان لوگوں کو جمع کیا وہ بیان کی نظر جب بیٹھے وہ نے تارف کے طور پر کہ اس کے تارک سے ان کو سخت جلال ہو گیا نخ کی چار کے لیے جو آدمی کو غصہ اس کو اس کو کہتے ہیں غصہ یہ جزبائی غزب ہے اور کسی کی سلاح کے لیے جو آدمی پر ہاتھ اس کو جلال کہتے ان کو جلال ہوا تھا اور نے کہا کہ یہ کوئی تارف کی طرح کی بنیاد ہے یہ کوئی تارک پتھر ہے افراد چوڑا ہے افراد چمار ہے افرانہ بھنگی ہے طرح کا طرف ہے اس کا طرف یہ ہوتا ہے اور اتنا سخت بیان کیا ان کے سامنے ساتھ ہی دعائیں مانگے یا اللہ ان کی طبیعت افسرے بڑے بڑے افسر آئے ہیں بڑی اشین کے لوگ آئے ہیں اور یہ یہ خفا ہو جائیں گے یہ خلاف ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جب بیان ختم ہوا تو دوسرے دن ہو گیا نے کہا کہ ایسے اللہ والے آئے ہیں کہ ان کی دبان خود میں کی اوروں کو لے کر آئے ہیں اوروں کو لے کر آئے تو اصل میں وہ غصہ کو نقص کے لیے تو نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اگلے کو برا لگے ہمارے ایک دفعہ خبر میڈیکل کالج میں ایک طالب علم اصل میں لڑکی بولے آئے انہوں نے لگا وہ یہ تو پارٹی کا لیڈر ہے نیشنل پارٹی کا لیڈر ہے اس کے خلاف کچھ نہیں کریں کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ بڑا ہنگام بن جائے گا بڑا خو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا میں باتیں سنی میں اس وقت دینی راجنی رکھتے یا اللہ یہ تو معصیت کو معصیت کو کام کر رہے ہیں اور معصیت کو یہ دے رہے ہیں تائف دے رہے ہیں میں کالے سے نکلا تو باہر میدان میں لڑکا کھڑا ہے اسے میں نے بازی نہیں کر دیشر اور اس کو خوب میں نے خوب مزدور کیا وہ جن جن مجھ بتا رہی تھا اس آدمی دیکھا نکالی وہ اس پر اذان بھائی نہیں ہمارے مار ہو ہوئی نہیں بھائی بجے اگر نہیں مار آپ کو قدر ضرور کرا دیں گے آدمی گیا خاموش ہو گیا اور اس کے میدان تھوڑا چل گیا بڑے دنوں کے بعد میں نے کہا لڑکا باقی بچہ لڑکا تھا غلطی کو داری سے ہوئی تھی اس میں غصہ کیا اور سب تو بہت بہتر کیا دوسرے موسون کا پلا لے تھے پڑا سا بندے وہ صحیح پڑے گا تو اس نے مجھے جب میں کہا سیدھا کہ سے کہہ لوں مرتابہ کا شہشی پر مجھے شابا تو نہیں جا سکتے تم نے کہا چلو جیت گئے تم صحیح بات ہے کہ آپ اللہ کے کے لیے کریں گے اس کا رزمبل خراب نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا یہ میں اسپل کا وارڈنر ہوں تو ایسے میں نے کچھ تین یا چار سال تک نہیں آنے دیے ایک دفعہ میں گیا ہوں سرو دن رات کو میں سوایا تو میں نے ساتھ دیکھا کہ طلبا چلے ہیں اور ایک ٹیوی انہوں نے دیا ہے اور لے کر آئے ہیں ایسے چل کر آ رہے ہیں آ رہے ہیں اسٹل میں داخل ہوئے آتے آتے آئے کا معلوم انہوں نے رکھا اوپر سے میں جگہ میں نے کہا میرے غیر موجودگی بھی انہوں نے سازش بنا لی اور ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کا یہ علا کر رکھ لیا انہوں نے یونیورسٹی والوں نے خرید کر لیا کیا یونیورسٹی وہ چیز پر ہو تھا وہ اچھا آدمی تھا کر کہا جی لے لے کہ ڈاکٹر صاحب لے لیں گے میں آیا جی واپس دوڑتا دوڑتا ہے میں بابا با با بات کیا ہے تو اور ہم ایک دونے کا دوں گا چل رہے ہیں لے رہے ہیں کچھ دن ہمیں وکاس مسجد سے بات کی جا رہی میں کہا بوڑھا ہوا رہتے خبر ہوا ہو رہا ہے میں کہ ایک طرف ہوں گے سارے کے سارے ایک طرف ہوں گا میں اکیلا یا تو مجھے قتل کر دو گے اور پھر لاؤ گے اگر قدر کر دیا تم نے مجھے ان شاء یہ نہیں لا سکتے سارے جیل میں ہوگے جیل دن میں گٹ گو ڈا نہ سکے تو زخمی کر دیا مجھے گر گیا میں دوستوں کا پھر تم لے آئے تو پھر بھی جیلوں میں چلے جاؤ گے تو آپ بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو تو دیکھا تو لے سو کہتے مراد کسی پوچھنا ہوئی تھی بج نہیں رہا سوڑے دوسری جگہ جائے کرے نہیں رہتا ان میں نے شام کو کہا میں نے کہا جبرا تنگ ہے مانا خنا کیا سننا چلے جاؤ یہاں سے رہتے رہتے ہیں کہا خنا وہ سیکھ بدلتے وہ بدلتے دیکھیں اب ایک بات کو نوجوان ہے عمر ہے ان کا چاہتا ہے لیکن ایمان شرک ان کے اندر اس اس ہے لے رہے ہیں کہ کی کیونکہ ایک اللہ کے الگ ایک بات کو کر رہا ہے اور ایک عمل ہے کیونکہ ایک مافیز کا روک رہا ہے لیا تھا اس پر ایمان اس مان کا ہے ٹھیک ہے میں جب دیکھ ہم رضا لائی کے لیے استعمال ہوں نفس کے لیے استعمال نہ ہوں جی اور میرے بھائی ہر بار اپنے آسار مذاکرات کرتا رہا کر اور اپنے آپ سے کہتا رہے کہا رہ رہ رہ رہ رہ رہ. کر کہ یاد ہوتا ڈانے پتھرے ہمارا تو پتھرے اسپیشل ہم لانے باقی خل کو دربانی اعتبار کے لوگوں کے ادبار تم پر سے پڑھایا باقی تو یہ ہمارے سی کاغذر نے بچی تھی بیمار کی ڈاکٹر نے درد بتاؤ خواہ نو درد کی بات ہے یہ آلاتا لڈو ماخلا سے یا اللہ مجھے ڈاکٹر کو ساتھ مشاور نہیں کرنا یا اللہ مجھے آئے لوگوں کو پشاور کرنا یہ حالات گھڑیا طبقے سے میں اسی نے مجھے رکھنا چاہتا یا اللہ میں ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا وہ دوسری دعا میں نے آپ کو بتائی تھی دوسرے فقیر والی دعا نیو نے کہا یہ اللہ ہمارے ساتھ ادھر ہے تو خان کے کتے کی کوئی قدر کر لیتا ہے تو اس کا بڑا لحاظ کیا کرتا ہے یادا تو اس نے میری قدر کی ہے اور کچھ جگہ آپ سے دربار کا کوتا سمجھتے بھی کر لیں مسئلہ مسئلہ کر لیں سبحان اللہ صحیح میرے بھائی بات کا حال ہے اللہ تو بارہ کروں نے سی فرمایا بار وہ ساتھی کہ کرنا براکبا نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا مراکبہ کرنا سارا گھر کہ جی براکما کیسے کہتے کرے گا کیسے وہ پڑھے کون سا بڑا خدا تھا پوچھا اس نے کہا یہ پانی کھلا باقی بلا لکھا ہوا ہے میں نے کہا جب اس سے پڑا پانی باقی بلا تو جب تک میں گردن گزی کٹ کر گری نہیں کہاں سکتا ہوں ساری عمر میں نے کہا جب جب کی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے غم کو لے ہے پانی کھیلا ہو گیا نف کو ہو پانی کھلا ہو گیا اللہ کا غم رہے باقی پھلا ہو گیا اور بڑا خوش ہو اور ڈال سر کہ مراکما سب برکے کہ براکما کیسے کریں گے ہم سر داخل ہو گئے فرسٹ میں تو وہاں لگا ہوا تھا کہ آج جو ہے تو پلاؤ کو ہم بڑے سارے آپ کے بھائے ہوئے تھے ہم نے کہنا تھا قورمہ سوچے دیجیے کہ قورمہ کیا چیز ہوگی ہمیں آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ لوگ کہیں گے اتنا میرے کو نہیں پتا کھانا کھانے کے لیے جی بیٹھے چاول کھائے چاول پکے ہوئے ہیں پھر نہیں ہے اور ہاتھ چلے گی دال گوشت میں پکیے گی قورمہ نہیں ہے بیچ میں خیر ہم نے نہیں پوچھا میرے آپ پوچھے گا لوگ ہے کہ جاتی لوگ ہے ویسے مجھے خیر ہم نے بازار میں پوچھا قورمہ سے چاہیے وہ پکڑتے وہ دال کے سر کوئی قورمہ کہتے ہیں صبح اللہ کے ساتھ عمل شروع کر دیا تو خیر یہ جی کیا بات جی؟ جی. جی جی ہے روکے جیسے آزام ہو تو اردو لکھ لگا میں نے کہو لیا تو خود جائے جسلام علیکم